الْطَارِقِ وَالنَّاجِي بِمِ ٱسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ كَيْفَ يَحْسَبُ ٱلَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا مَا لَمْ يُبْدَ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ألم نجعل له عيني کل کے سبق میں آپ کے سامنے قسم اور جواب قسم تفصیل سے آگیا تھا آج اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیا سب کیا انسان گمان کرتا ہے اللہ خد قدر علیہ آہد کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا وہ جیسا چاہے آزادی کے ساتھ زندگی گزارے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے یا قولو انسان کہتا ہے اہلک تو مال البدا میں نے بہت سا مال ہلاک کیا یعنی اپنی مرضی سے خرچ کیا تاکہ سکون مل سکے آرام مل سکے تو مال خرچ کرنے کے مختلف انداز ہے کوئی بدکاری میں گناہ میں خرچ کرتا ہے کوئی رسومات میں خرچ کرتا ہے تاکہ سکون حاصل ہو جائے اور کوئی دین کے لیے دین کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین کی مخالفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے روپیہ خرچ کر رہے ہیں باطل مذاہب اپنے اپنے مذاہب کو ترویج دینے کے لیے اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے ہمیں آرام اور سکون مل جائے تاریخ میں ایک شاعر کا واقعہ ملتا ہے شاعر اس کا نام ہے آشی, آشی آئین شاعر یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن مشرقین کو اس ملاقات سے ڈر تھا کہ اگر آشا یا عاشی نے اسلام سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی قصیدہ کہہ دیا تو سارے کے سارے عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد ہو جائیں گے پھر اسلام کے آگے بند باندھنا ناممکن ناممکن ہو جائے گا تو یہ شخص اپنے زمانے کا اونچا شاعر जैसे جیسے کہ ہمارے پاکستان سے بننے سے پہلے علامہ اقبال غالب میر تقی میر ہندوستان میں آئے اسی طرح عائشہ شاعر کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی شخص کی کئی لڑکیاں تھیں یہ شخص غریب تھا اس کی غربت کی وجہ سے لوگ اس کے لڑکیوں کے رشتہ لینے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے تو کسی نے مشورہ دیا کہ آشا کی دعوت کر لو آشا شاعر کی دعوت کر لو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا خدمت کی, کی, کی آشا نے خوش ہو کر اس شخص کی تعریف میں ایک قصیدہ کہہ دیا تو اس قصیدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ بھی اس کی لڑکیوں کے لیے نکاح کے دینے لگے. شان کہہ دیا تو سارا کا سارا عرب متاثر ہو جائے گا لہذا انہوں نے اس شاعر کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے ہی نہیں دیا اپنا مال خرچ کیا آشا شاعر پر اپنا مال خرچ کیا تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہو سکے تو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جن چیزوں میں آرام سکون تلاش کرتے ہیں وہاں نہ آرام ملے گا نہ سکون ملے گا بلکہ آرام سکون جن چیزوں میں ہیں وہ چیزیں اور है انسان سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا اس پر کوئی حاکم نہیں ہے کوئی اس پر قادر نہیں ہے وہ جس طرح چاہے دولت فرج کرے فرمایا ایسا نہیں بلکہ انسان فی کا بد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا وہ مکلف ہے اس کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ جزائے عمل بھی لازم ہے ان تمام حقیقتوں کے پیش نظر انسان کیسے سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس پر کوئی حاکم نہیں اس پر کوئی قادر نہیں یہ اس انسان کی خا خام خیالی ہے فرمایا رحمو آحد کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا وہ جو چاہے کرے اگر ایسا خیال ہے انسان کا تو یہ خیال غلط ہے کیونکہ اللہ کی صفت نقیب حفیظ انسان کی نگرانی کر رہا ہے بلکہ اِنَّ <مِرُسَوْا> کیا انسان اس معاملے میں جاہل ہے یا غافل مگر ہم نے تو انسان کو دیکھنے اور غور کرنے کے لیے آغاز دیے ہیں کہ کیا وہ ان کو ان سے کام لیتا ہے یا نہیں؟ محروم ہے تمہیں یہ آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ ہر چیز کو غور سے دیکھ سکو ان آنکھوں کے ذریعے کتاب کو پڑھ سکو قرآن پاک کو پڑھ سکو اللہ کے قوانین کا مطالعہ کر سکو تو یہ اللہ نے ایک بڑی نعمت عطا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمزی شریف کے ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے جس کی دو عزت والی آنکھیں دنیا میں, میں نے چھین لی اور اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کے اعلی مقام تک پہنچائے بغیر راضی نہیں ہوں گا شرط یہ ہے کہ اس محرومی پر یہ انسان صبر کرے اور اللہ کا شکوہ نہ کرے تو یہ آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت الحمٰ <وَشَبَتَئِن> اور زبان دی تاکہ اس سے بات چیت کر سکے باتیں کر سکے جس چیز کا علم نہ ہو وہ پوچھ لے کسی سے کہ یہ قرآن پاک کیا فرماتے ہیں علماء کرام کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں حدیث شریف میں کیا آیا ہے قرآن حکیم میں کیا آیا ہے ذکر تمہار تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کر وہ تم کو بتلائیں گے کہ یہ بات درست ہے اور یہ چیز غلط ہے شفت زبان کے علاوہ ہم نے دو ہونٹ بھی عطا کیے ان ہونٹوں کو ذرا ہلاؤ بات پوچھ لو یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے تو بویا اللہ نے انسان کو زبان دی اور ہونٹ دیے تاکہ ان سے کام لے اور جو بات انسان کو معلوم نہیں ہے یہ انسان وہ بات معلوم کرے اس کے علاوہ ہم نے انسان کو دو گھاٹیاں بھی بتا دی یہ ایمان کی گھاٹی ہے یہ نیکی کی گھاٹی ہے یہ کفر شرک گناہ کی گھاٹی ہے جسے چاہے قبول کر لو اگر ایمان کی گھاٹی پر چڑھو گے تو کامیابی سے ہم کنار ہوں گے اگر کفر کی گھاٹی پر چڑھو گے تو ہلاکت کے گھڑے میں گرو گے تو خیر اور شر کے یہ دونوں راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے ہیں جسے چاہے اختیار کر لے خلاصہ یہ ہے کہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے اور انسان مطلب ہے ایسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی جہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے